سوانی کے جانور کی کھال رسی اور سجاوٹ کے سامان کا کیا کرنا چاہیے تو قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول جو اوپر سجاوٹ کی چیزیں ہیں رسی اور اس کے گلے میں ہار وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو مناسب تو یہی ہے کہ صدقہ کر دیا جائے اب جہاں تک کھال کا تعلق ہے تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر اس کا مسلح بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعشاد فرمایا کہابن فقط طورہ اور قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کھال جو دباغت کر دی گئی رنگ دی گئی اس کے ایک معنی رنگ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے رنگ دینے کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ پینٹ کیا جائے اس کو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نمک وغیرہ لگا کے سکھا دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیدر جو چمڑا بنا دیا جاتا ہے اس کو سکھا کے پھر وہ پاک ہو جاتی ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہوتا کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے تو اب یہ خال کا چمڑا بنانے کے بعد چاہے تو اپنے استعمال میں لے لے کتابوں پہ جلد کروا لے چاہے تو اس کا مسلح بنا لے چاہے مشکیزہ ڈول وغیرہ بنا کے اپنے استعمال میں رکھتا ہے رکھ سکتا ہے ہاں اس کی کوئی چیز بنا کے اس کو کرائے پہ نہیں دے سکتا سمجھ لیں کرائے پہ اگر اس نے دیا تو جو حاصل ہونے والا کرایہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا کرائے کو ہمارے ہاں جو اکثر اس کا رواج ہے وہ مداری سے دینیاں کو لیے دیتے ہیں ہم اگر اس کو دے کے کوئی ایسی چیز لی مثال کے طور پر کسی کو کھال دے کے پیسے لے لیے بیچ دی کھال تو پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے کسی مستحی کے زکوۃ کو وہ پیسے دینے ضروری ہے ٹھیک ہے نا اس کھال کو اگر اسی نیت سے بیچا ہے کہ میں مستحقی کے زکوۃ کو دے دوں گا تب تو اس میں حرج نہیں ہے اس پہ کوئی کباط نہیں ہے لیکن اپنے صرف کے لیے اپنے استعمال کے لیے اگر وہ پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر اس کو دیکھ دے, دے کر ایسی چیز لے رہا ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے وہ خرچ نہیں ہوتی آدھا وہ چیز خرچ نہیں ہوتی مثال کے طور پر خال دے کے کتابیں لے لی کھال دی اور کتاب لے لی اب کتاب کنزیوم نہیں ہوتی نہ پیرشیبل آئٹم ہے پیرشیبل یعنی جیسے کھانے پینے کی چیز نہیں ہے روٹی نہیں لے لی اگر کھال دے کے راشن لے لیا تو اب اس راشن کو صدقہ کرے خود نہیں کھا سکتا کھال دے کے کتاب لے لی تو استعمال کر سکتا ہے ہاں کتاب کو کرایہ پہ نہیں چڑھا سکتا کتاب کو بیچ کے دوبارہ پھر منفیت نہیں کر سکتا اس سے پہ, پہ روپے نکال لیں ایسا نہیں کہ یوں نہیں تو یوں گھما کے لے لو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ پہلے کتاب سے کر لیا پھر کتاب کو کیش کر کے اپنے باپے سے کر لیا یہ جائز نہیں ہوگا اگر کھال دے کے ایسی چیز لیے کہ جس کو خرچ کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا تو جائز ہے اس کو بیچے نہیں اللہ ہوتا ہے